الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه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 ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی، بڑائی وہ اللہ ود شریف کے لیے لائق و زیبہ ہے کہ جس نے توحید جیسی نعمت سے ہم سب کو مالا مال کیا درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص اللہ تعالی کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و صحبی وسلم تسلیمن کا مختصر سی ہم دو دوسانہ کے بعد قرآن مجید کی دو بڑی مشہور آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے کچھ قواعد کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جیسے کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کتاب التوحید کا ہمارا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتا رہے گا اس ضمن میں بطور تمہید کتاب کی شروعات سے پہلے بطور تمہید توحید کی کچھ فضیلتیں اور توحید کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کیونکہ تفصیلی گفتگو کتاب میں آئے گی اختصاران کچھ چیزیں آپ کے سامنے نقل کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پیدائش یا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلب کیا ہے ان سب کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما خلط الجن ولی صلی ابو کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اور تعالیٰ عنہ لیابود کی تشریح لیابود کی تشریح میں کہتے ہیں لیہ یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو توحید کے لیے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے عیسائیت سے توحید کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خالص اکیلے اللہ کے لیے کسی کو شریک نہیں کرتا ریاکاری اس کے پاس نہیں دکھا اس کے پاس نہیں خالص اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے یہی توحید ہے تو انسانوں کی جنوں کی پیدائش کا مقصد توحید ہے توحید کا مطلب کیا ہے بالکل اختصار کے ساتھ تفصیل آگے آپ کے پاس آئے گی وفادہ یہ وحید کا مطلب ہے ایک جاننا ایک ماننا یہ چیز شریعت سے اگر جوڑ دی جاتی ہے شریعت سے اگر جوڑ دی جائے یہ چیز واقع واحد و تو شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا چاہے توحید ربوبیت ہو توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں رزق دینے والے پیدا کرنے والے تدبیر ساری تدبیریں کرنے والے اللہ تعالی ہیں توحید ربوبیت توحید اسماؤ صفات اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں وہ ولی اللہ اسماء الفسنہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے نام ہیں اسی کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو توحید اسماء صفات اللہ تعالیٰ کی جو اسماء جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی پرانے مجید میں آئی ہیں یہ جو صفات تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہیں ان پر ویسے ہی ایمان لایا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے بیان کروایا نہ اس کو مثال سے بیان کیا جائے نہ کیفیت اس کی بیان کی جائے نہ کوئی اور تشویش دینے کی اس میں کوشش کی جائے شریعت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے آئی ہیں ویسے ہی آدمی مانے اللہ تعالیٰ کے اسماو صفات اور تیسری جو شے ہے توحید الوحیت یہ اصل چیز ہے توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اللہ تعالیٰ کو رب ماننا مثال جیسے میں نے کہا خالق ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں رازق رزق دینے والے اللہ قریق کرنے والے اور دوسری جو توحید ہے توحید اسماؤ و صفات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان پر ایمان لانا صفتوں پر اللہ کی ایمان لانا اور جن ایبوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ساسوم نے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پاک کیا ہے ان کو پاک کرنا تیسری جو توحید کی قسم ہے وہ توحید عروہیت توحید عبادت بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ اصل توحید ہے اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر سارے امبیا کو مقروض کیا سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے توحید بلوہیت کے لیے آسان زبان میں کہیں توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مبعوث کیا تھا پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کل امت الرسول انبود اللہ وسنس ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا والا قدباعت نا فی کل امت اور ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا وجہ کیا ان اب اللہ و جتن تاکہ لوگ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تعاون سے بچیں تعبت کی تشریح آئندہ کتاب میں آئے گی اللہ تعالی کی عبادت کریں لہذا یہ جو توحید ہے توحید قلوحیت یہ اصل چیز ہے توحید قلوحیت اصل چیز ہے مشرقین مکہ کو آپ دیکھیں یا دنیا کے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں توحید ربوبیت کا اقرار بہت سارے قومیں کرتی ہیں بلکہ خود مشرقین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرقین تھے اور اس زمانے کے بھی جو مشرقین ہیں توحید ربوبیت کے اقرار وہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خالق اللہ تعالیٰ ہے رازق اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا کسی نے توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا یہاں تک یہاں تک کہ فرآن جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا اس کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے توحید عبوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا انکار جس چیز کا لوگ کرتے ہیں وہ ہے توحید الوحیت توحید الوحیت توحید عبادت اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا یعنی عبود اللہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تاغب سے بچیں لہذا پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا پیدائش کا مقصد توحید ہے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی توحید کو خالص کرے توحید میں آدمی خالص ہو اور دوسری جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امبیاؤں کا سلسلہ جو مبہوز کیا امبیاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو مبہوش کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اس کا مقصد توحید عبادت توحید الوحیت توحید کے مقصد کو پورا کرنا تھا ایک اور ہے ایک آدمی جتنے بھی اعمال کرتا ہے نمازیں آدمی پڑھتا ہے صدقہ خیرات آدمی کرتا رہے زکات آدمی دیتا رہے دنیا کی ساری اچھائیاں آدمی کے پاس ہو توحید خالص نہیں سارے اعمال آدمی کے ضائع ہو جاتے ہیں نمازیں آدمی بڑا اچھا نماز آدمی پڑھ رہا ہے صدقہ خیرات بھی آدمی کر رہا ہے اور دوسرے سارے اچھائیاں ساری چیزیں آدمی کے پاس ہیں لیکن اخلاص آدمی کے پاس نہیں توحید آدمی کی پختہ نہیں سارے اعمال آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں ولو وہ اشوق ہوں لہب میں آپ اگر یہ لوگ شرک کریں گے سارے اعمال ہم ان کے برباد کر دیتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے کہا لین اشوق کا لیا بپن اگر آپ شرک کریں گے اگر آپ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو ملاتے ہیں اخلاص اگر آپ کے پاس نہیں اللہ کے رسول وسلم سے اللہ تعالی نے کہا لئک بپن ہم آپ کے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں ہم آپ کے عملوں کو ضائع کر دیں گے آپ تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک صادر نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک صادر نہیں ہو سکتا اخلاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا آپ یہ کہنا چاہیں کہ دنیا کے سب سے جو سب سے اخلاص والا عمل تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے سارے اعمال ہم آپ کے ضائع کر دیتے ہیں آپ کے اعمال ضائع ہو جائے. بتلانا صرف یہ مقصود ہے ایک آدمی عبادتیں اس کے پاس ہیں نمازوں کا پابند آدمی ہے صدقہ خیرات بھی آدمی کر رہا ہے روزے بھی آدمی رکھ رہا ہے توحید اگر آدمی کی پختہ نہیں ہے توحید کی خالص میں امال آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں امال کا فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا توحید ہی وہ چیز ہے کہ سب سے پہلے آدمی قبر میں اتارا جائے گا سب سے پہلے کسی کا آدمی سے سوال ہوگا بڑے مشہور وہ سوالات ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو آدمی سے سوال ہوگا وہ کیا ہوگا من اور بہت سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا من اور بیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے یہ سب سے پہلا آدمی سے سوال ہوگا قبر میں ایک آدمی کو اتارا گیا ہے قبر میں فرشتے آئے ہوئے ہیں فرشت آ کر کے جو سوال کریں گے سب سے پہلا سوال آدمی سے جو ہوگا وہ توحید کے متعلق ہوگا اور یہ کون سی توحید ہے توحید الوحیت توحید یہ الوحیت. الوحیت ہے توحید عبادت ہے. یعنی خالص اللہ کے لیے اعمال عبادت خالص اللہ کے لیے آدمی کرے عبادت کرے تو صرف اور صرف آدمی اللہ کے لیے کرے اس توحید کے بارے میں آدمی سے سوال ہوگا کیوں توحید ربوبیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں توحید ربوبیت کا انکار کسی نے کیا ہی نہیں منگ و حکم تمہارا رب قوم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توحید بلوحیت کے حوالے سے سب سے پہلے ایک آدمی سے سوال ہوگا ایک اور چیز توحید کے حوالے سے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کی جتنی آیتیں جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کا خلاصہ توحید پر آ کے ختم ہوتا ہے سارے قرآن کو آپ دیکھیں سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے توحید پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیز بھی آپ نے سنی ہوگی بنیادی طور پر تین چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں یا تو توحید کے حوالے سے کہا گیا ہے یا تو پھر رسالت اللہ کے رسول اور آخرت کے بارے میں کہا اور کچھ احکامات اللہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں توحید سے متعلق آپ دیکھیں جتنے احکامات قرآن مزید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے خلاصہ اس کا جو نکلتا ہے وہ توحید ہے کیسے اب دیکھیں یا تو اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ یا تو سراحب کے ساتھ توحید کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا جیسے الدین لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں تو خالج اللہ کی عبادت کریں توحید کو خالج کرنے کی بات کہیں یہ کہا گیا یا کہیں توحید کے مخالف جو چیز آتی ہے اس سے روکنے کی بات کہی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن ارشاد فرمایا دو رخ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے یا تو توحید کو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توحید آدمی کی پختہ ہو یا توحید کے منافی جو چیز ہو سکتی ہے اس سے منع فرمایا گیا توحید وضاحت کے ساتھ بعض احکامات قرآن کہتے ہیں کہ آدمی کی توحید خالص ہو اور دوسری شے یہ کہ آدمی وہ چیز چل توحید کے منافع ہے شر سے آدمی بچا رہے یا تو تیسری شے آپ کو یہ ملے گی کہ آدمی کو اچھائیوں کی طرف بلایا گیا ہے نماز صدقہ روزہ خیرات ساری اچھائیاں کرنے کے آدمی کو حکم دیا گیا ہے اور کہیں آدمی کو برائیوں سے روکا گیا ہے جیسے سنا کاری سے چوری سے ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے ان کا خلاصہ جو ہو کر کے ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہوگا وہ آ کر کے کہاں ختم ہوگا جمعہ الدین ہوں گے جمعہ الدین ہوں گے جن کی توحید پختہ ہوگی جن کی توحید پختہ ہوگی جو لوگ توحید والے ہوں گے نتیجہ اللہ کے پاس کیا ملے گا جنتوں میں, جنتوں میں جنتوں میں داخل ہوں گے توحید اگر پختہ نہیں ہوگی توحید اگر پختہ نہیں ہوگی تو آدمی جہنگن میں داخل ہوگا آدمی جہندن میں داخل ہوتا ہے توحید جس کی خالص نہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا یہ توحید بالکل نہ کے برابر اس کے پاس تھی یہ کچھ بنیادی قواعد تھے جو توحید کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد انسانوں کا بیان فرمایا ہے وہ توحید ہے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد توحید ہے سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مغروز کیا انبیاء کو مغروز کرنے کا مقصد توحید ہے سارے انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں انسان جو کچھ بھی اچھائیاں کرے جتنی جتنے اعمال انسان کے پاس ہوتے ہیں توحید اگر آدمی کی خارش میں اعمال آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے چوتھی چیز سب سے پہلے ایک آدمی سے جو سوال ہوگا قبر میں جب آدمی رکھا جائے گا مر رقب توحید سے سوال ہوگا اور قرآن مجید کے احکامات کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ بھی توحید ہی ہوتا ہے ان بنیادی قواعد کے بعد توحید کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک آدمی معاہد اگر ہو جاتا ہے توحید والا اگر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا آدمی ہو جاتا ہے تب اس کے لیے کیا فوائد ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں ایمان آدمی یہ بذات خود ایک آدمی اپنے آپ میں کہہ لے کہ میں ایمان والا ہوں میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں یہ چیز آدمی کے لیے کافی نہیں ہے آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے صرف مسلمان کا نام رکھ لینا کافی نہیں ہے یہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے اسلام کے کچھ شرائط ہیں ایمان آدمی کا کیسا ہو یہ دوسری بنیادی شہ ہے ایمان آدمی کا کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز بہت ساری چیزیں اس میں اس ضمن میں آ سکتی ہیں سب سے پہلی چیز آدمی کا ایمان شرک سے پا کو آدمی کے ایمان میں شرک نہیں ہونا چاہیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میرے فرماتے ہیں اللہ محدود جو لوگ ایمان لائے ایمان آدمی کا کیسا ہونا چاہیے توحید آدمی کی کیسے ہونا چاہیے بنیادی قواعد ہیں یاد رکھیں اس کو سب سے پہلی چیز ایمان آدمی کا کیسا ہو اللہ جو لوگ ایمان لائے توحید جن لوگوں نے قبول کی اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ان لوگوں نے نہیں ملایا ظلم سے مراد جیسے جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ان شرک اللہ غل شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے ایک آدمی ایمان اس نے قبول کیا ایمان کے ساتھ ملاوٹ شرک کی ہے ساری چیز آدمی کی ضائع ہو جاتی ہے لہذا سب سے پہلے آدمی کے ایمان کے لیے توحید کے لیے اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ایمان آدمی کی توحید شرک سے بالکل پاک ہو اللہ ببول تفصیل آگے آئے گی سب سے پہلا فائدہ ایمان کا آدمی کا ایمان شرک سے پاک ہو دوسرا قاعدہ ضروری تا. آدمی کے ایمان کے لیے جو چیز ہے وہ یہ آدمی کے ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے شک آدمی کے ایمان میں نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ لَمْ حقیقت میں ایمان والے کون ہیں حقیقت میں ایمان والے کون ہیں الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اللہ آمن اب و رسولی اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں سم لم اور قابو پھر وہ شک نہیں کرتے پھر وہ لوگ شک نہیں کرتے یہ دوسرا بنیادی قاعدہ ہے آدمی کے ایمان کے لیے کہ آدمی کا ایمان جہاں شرک سے پاک ہو وہیں دوسری شے شک سے ایمان آدمی کا آدمی کا ایمان جو ہے شک سے بالکل پاک ہو کسی چیز کے بارے میں شریعت کی کسی چیز کے بارے میں ایمانیات کی کسی شے کے بارے میں آدمی کو شک نہ ہو اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے آخرت کے دن کے بارے میں آدمی شک کرنے لگے تقدیر پر آدمی شک کرنے لگے یہ چیز آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے لہذا دوسری جو بنیادی شہر دوسرا جو بنیادی عقاعدہ آدمی کے توحید کے لیے وہ یہ آدمی کا ایمان جیسے شرک سے پاک ہو دوسری شہر آدمی کا ایمان شک سے بھی پاک ہو شک آدمی کے ایمان میں نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز جو آدمی کے ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے یا تیسرا بنیادی قاعدہ آدمی کے ایمان کے لیے توحید کے لیے وہ یہ کہ آدمی پورے کے پورے ایمان کو قبول کرے توحید کے سارے تقاضوں کو آدمی پورا کرے یا ایدینہ امن ادقل افسل نکاف اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ لہذا آدمی کے توحید کے مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ توحید کے تقاضوں کو آدمی پورا کرے توحید کے جو تقاضے ہیں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنی توحید میں پختہ اخلاص لاکھ آدمی کے پاس ہے یہ کچھ بنیادی قواعد ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے تین بنیادی شرطیں ضرور یاد رکھیں ایمان کے بنیادی قواعد میں سے کہ آدمی کا ایمان شرک سب سے پہلی چیز شرک سے پاک ہو شخص سے آدمی کا ایمان پاک ہو اور آدمی ایمان کے توحید کے سارے تقاضوں کو اپنی استطاعت بھر پورا کرنے کی آدمی کوشش کریں ان چیزوں کے بعد ایک آدمی اگر توحید والا ہو جاتا ہے یہ تین قواعد والا اگر آدمی ہو جاتا ہے یہ تین قائدے آدمی کے پاس ہیں یہ بنیادی قواعد ہیں یہ جانا میں نے آپ کے سامنے رکھے تفصیل آپ اس میں آپ سوچیں شرک سے آدمی کا پاک ہو شرک سے آدمی کا ایمان پاک ہو جتنی بھی چیزیں جتنی بھی چیزیں آدمی کے ایمان کو گدرا کر سکتی ہیں اس سے آدمی کا اس سے ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے شک سے پاک ہو آدمی کے ایمان میں بالکل شک نہ ہو اور تیسری جو بنیادی شے ایمان کی جو بیان کی گئی ہے تقاضوں کو پورا کرنا آدمی اعمال بھی پورے پورے آدمی کرے یہ بہت اختصار ورنہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے ساری تفصیل پوری شریعت کی تفصیل ان تین قواعدوں میں بیان کی گئی پوری شریعت کی تفصیل ساری شریعت کی تفصیل ان تین قاعدوں میں بیان کی گئی ہے اب ان تین قاعدوں کے بعد ایک آدمی کا اگر ایمان ایسے ہی ہے کہ سارے قواعد اس کے پاس ہیں یہ تین قاعدوں کے مطابق اگر کسی کی توحید ہے ایمان اگر کسی کا ہے اب نتیجہ کیا ہوگا دنیا میں زندگی گزارے گا تو امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے بطور تمید یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آئندہ اظہر سے کتاب بالکل انشاءاللہ شروع ہونی ہے ایک اکادمی قواعد پر اگر عمل کر لیتا ہے یہ جو بنیادی قواعد ایمان کے ہیں ان پر اگر آدمی امن کر لے عمل اگر ان پر آدمی کر لے نتیجہ کیا ہوتا ہے دنیا کی جو زندگی آدمی کی ہے بڑی امن و امان کے ساتھ بڑی امن و امان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آدمی کی زندگی گزرتی ہے اللہ دینا امن ولم بسو ایمان احم جو لوگ ایمان لائے اور شرک شرک ان کے ایمان میں نہیں تھا خلط ملط انہوں نے نہیں کیا خالص سے ایمان میں اخلاص تھا نتیجہ کیا ہوگا الاحم الامن وحم محتدون ایسے لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں چاہے دنیا کی بات ہو آخرت کی بات دنیا میں رہیں گے بڑے امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے اطمینان کی زندگی میں ہوگا سکون ان کی زندگی میں ہوگا اور آخر میں اللہ کے پاس پہنچیں گے وہاں بھی اطمینان اور سکون ہوگا اور دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ آپ یقین کریں یقین آپ کریں سب سے معتبر شے ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ راحت سب سے زیادہ راحت سب سے لذت والی شے ایمان والے کے پاس اگر کوئی ہو سکتی ہے اس کی توحید ہے. سب سے لذت والی شہر سب سے زیادہ آدمی کو جس چیز سے لذت حاصل ہو سکتی ہے وہ آدمی کی توہیر ہے شکر اسلام امام ابن طیمی اور کہتے ہیں سلی القلوب سرور ان تامت ان في محبت اللہ تعالیٰ وقت ہی بیماری ہے سب سے لذیذ چیز یا سب سے بہتر چیز ایمان والے کے دل کو جو خوشی پہنچاتی ہے ایمان والے دل کو جو لذت پہنچاتی ہے ان چیزوں میں سب سے بہتر چیز اللہ تعالی کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ہر اس چیز کی محبت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ چیز اگر کسی آدمی کے پاس ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے اللہ کی محبت اس آدمی کے دل میں ہے اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے لذت عبادت کی جو لذت ہے توحید کی جو لذت ہے وہ آدمی کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی محبت اللہ کی محبت اس وقت تک آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی خالص اللہ کی محبت والا نہ ہو جائے اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کو آدمی جوڑ لیتا ہے اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کو بھی آدمی جوڑ لے کسی اور کی محبت اللہ کے ساتھ شامل ہے آلو اخلاص اس آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا کل ان نسولا سی وہ نو سخی وہ مح رب العالمی لا شریف آپ کہہ دیجیے یقیناً میری نماز یقیناً میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا منت اللہ رب العالمی میری ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس, چ... اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ہو جاتا ہے سارے وجود کو آدمی اپنے آدمی اپنے سارے وجود کو اللہ تعالی کے حوالے کرے یہ توحید کے مکمل ہونے کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا آل اولاد کی محبت رشتے داروں کی محبت بیوی بی بچوں کی محبت رشتے دار ساری محبتوں کو کاٹ کر کے اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں قربان کی تھی یہ چیزیں اگر کسی آدمی کے پاس ہوتی ہیں تب جا کر کے آدمی خالص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس وقت آدمی کے دل کو جو لذت پہنچتی ہے جو سرور آدمی کے دل کو پہنچتا ہے دنیا کی کسی اور چیز میں وہ لذت نہیں ہوا کرتی بڑا مشہور واقعہ بارہا آپ نے اپنے زمانے کے بڑے محدثین میں ان کا شما ہوتا ہے بڑے محدثین میں سے تھے خانے کعبہ کے پاس بیٹھتے اور درس حدیث دیا کرتے خانے کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے درس حدیث دیا کرتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے اس کے بالمقابل جو ہے مکہ کا جو گورنر تھا جو حکمران تھا اس کا بنگلہ بالکل سامنے نظر آتا اس کا محل بالکل سامنے نظر آتا تھا اور جہاں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے وہیں پر کھانا کھاتے اور کھانے کے لیے کیا ہوتا روکی سوکی روٹی ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی روکی سوکی روٹی ان لوگوں کے ساتھ میں رہتی کھانے کے لیے اور سالن بھی ان لوگوں کے پاس میسر نہیں ہوتا سالن بھی نہیں رہتا زمزم کا پانی لے کر کے آتے یہ جو سو روٹی ہوتی اس کو زمزم کے پانی میں ڈبوتے سوکھی روٹی کو زمزم کے پانی میں ڈبو کر کے کھاتے کھا کر کے سامنے جو دیکھتے سامنے محل ہوتا بادشاہ کا حکمران کا جو محل ہوتا اس کو دیکھ کر کے کہتے کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم ان حکمرانوں کو ان مالداروں کو اگر معلوم ہو جائے اسرو کی سوکھی روٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان کا جو سکون ہم کو دے رہا ہے ایمان کی جو لذت اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے توحید خالص کی جو لذت ہمارے دلوں میں ہے اگر ان امیروں کو معلوم ہو جائے ان حکمرانوں کو معلوم ہو جائے اسرو کی سوکھی روٹی کے ذریعے سے کیا سکون ہم کو مل رہا ہے ایمانی سکون توحید کا سکون اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ تلوار لے کر کے آئیں گے جنگ ہم سے کریں گے یہ حکمران تلوار لے کر کے آئیں گے جنگ کریں گے ہم سے اور جنگ کر کے یہ روٹی ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گی یقین کریں آپ ایک آدمی کو لذت جو محسوس ہوتی ہے لذت جو آدمی کو محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں محسوس ہوتی ہے اللہ کی توحید کو آدمی چھوڑ دے لذت حاصل کرنے کی آدمی کوشش کرے نہیں مل سکتی آدمی کو لذت اللہ بکر اللہ حفقت میں کیا معنی ہے اللہ بکر اللہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کا ذکر توحید آدمی کی توحید خالص ہونی چاہیے جتنے ازکار آپ دیکھیں سب میں اللہ کی توحید کا تذکرہ آپ کو ملے گا سارے ازکار میں تقریباً اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کو ملے گا لہذا ایک آدمی کا ایمان اگر پختہ ہو جاتا ہے توحید آدمی کی خالص ہو جاتی ہے دنیا کی جو زندگی اللہ کی طرف سے ملے گی بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے آدمی کی زندگی بس ہوتی ہے چلیے دنیا کی زندگی آدمی کی ختم ہو جاتی ہے قبر میں آدمی پہنچے گا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں یو سب بلّہ الدین بالکول ثابت فی الحیٰ دنیا و ف ایمان والوں کو توحید خالص جن لوگوں کی ہوتی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے قبر میں پہنچا وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں لہذا توحید اگر کسی آدمی کی خالص ہے تبھی آدمی قبروں کے سوالات جو ہیں توحید کے جو سوالات ہوں گے قبر میں جو سوالات ہوں گے توحید کس کی خالص ہوگی وہ آدمی جوابات دے پائے گا یہ سنبت اللہ الدین آمن ایمان والوں کو اللہ تعالی ثابت قدم رکھیں گے فی الحال دنیا, دنیا کی زندگی میں بھی وہ فی اور آخرت کی زندگی میں بھی بلکہ توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے بہت سارے واقعات صحیح بخاری وغیرہ کے آپ نے سنے ہو گئے اللہ کے رسول سے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت یہ بھی ہے ترمدی کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث یا ابن آدم لو اطنی برابل کی روایت صحیح روایت اللہ کے رسول سے مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رسوس ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حدیث قدسی یا ابن آدم اے ابن آدم ہے انسانو لو اچنی اگر تم میرے پاس آؤ کیسے کیسے بے قرآبل ایسے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے ایک آدمی جتنی زمین ہے ساری زمین بھر گناہ آدمی کے پاس ہے لو اچنی بے کواب خطایا جتنی زمین ہے ساری زمین بھر کے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے آدمی گنا لے کر کے سون مال لرک بھی شیعا. سارے گناہ تو آدمی کے پاس ہیں لیکن شرک آدمی کے پاس نہیں تھا توحید تھی آدمی کی گنہگار تھا آدمی گنہگار تھا آدمی توحید میں آدمی پختہ تھا نتیجہ کیا ہوگا لطی اللہ تعالیٰ کہتے ہاتھ مغفرآ جتنے گناہ تو لے کر کے آئے گا اتنی مغفرت میں لے کر کیا ہوگا سبحان اللہ دیکھیں حدیث اس کا مطلب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ گناہ پہ گناہ آدمی کرتا رہے اور پھر آدمی بات کی ساری چیزیں سوچتا رہے اللہ تعالیٰ قوار عمل کرتا ہے ٹھیک ٹھاک آدمی اعمال کرتا ہے ایک آدمی انسان ہونے کے ناطے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں توحید میں اگر خالص تھا توحید پختہ تھی اللہ کے پاس پہنچے گا گناہوں کو لے کر کے بھی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشار فرمایا وہ لدین امن واہ ستی ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کی عملی تقاضوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی ان لوگوں کے پاس ہوگی اعمال صالحہ بھی وہ لوگ کرتے رہیں گے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے اب بشریت کے تقاضے سے انسان ہونے کے ناطے گناہ ان سے ہو گئے تھے غلطیاں ان سے ہو گئی تھی لیکن ایمان تھا ان کا توحید ان کی خالص تھی آمال بھی وہ کر رہے تھے انسان ہونے کے نا تھے گناہ ان سے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے نعن هم سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے معاف کر دیتے ہیں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سیاتی ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لہٰذا توحید آدمی کی پختہ ہو نتیجہ آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ختم کر دیتے ہیں بلکہ اگر کوئی آدمی دنیا میں تنقید چاہتا ہے دنیا میں آدمی بہت سارے لوگ خلافت کے نعرے لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور خلافت سے مانگتے ہوئے نکل جاتے ہیں انبیاء کا جو راستہ تھا جتنے رسول اللہ تعالی نے مبوج کیے سارے انبیاء کا جو راستہ تھا وہ راستہ یہ تھا کہ وعد اللہ اللہ آمن کو حج لکلیفت نہ ہوں اللو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کیا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور عامل صالح کریں گے لئے تخلیف نہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں جانشین بنائے گا پہلے ایمان آدمی کا پختہ ہو پھر آدمی اعمال صالحات کرتا رہے معاشرے میں آپ دیکھیں ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہے جماعت لوگوں کی ایسی ہے یہ ساری چیزیں ایمان کو اعمال کو دور رکھتے ہیں بعد میں رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہی چیز یا سب سے پہلا یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو خلافت چاہیے یہ انبیاء کے طریقے کی مخالفت ہے یہ انبیاء کے طریقے کی مخالفت ہے کہ آدمی سب سے پہلے خلافت چاہ خلافت آپ سارے انبیاء کی سیرت کو آپ دیکھ سارے امبیا کی سیرت کو آپ دیکھ لیں کسی بھی نبی نے کسی بھی نبی یا کسی بھی نبی سے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے خلافت قائم کی ہو پہلے مضبوطی اپنے آپ میں بنائی ہو لوگوں کو جمع کیا ہو بعد میں دعوت دی ہو کسی بھی نبی کے تعلق سے چیز آپ کو نہیں ملے گی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ایمان ایمان انہوں نے لایا لوگوں کو دعوت دی اعمال صالحاتی کی دعوت انہوں نے لوگوں کو دی خود بخود اللہ کی طرف سے ملے گا وعد اللہ اللہ عمر ہوں مین کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے میں اس تخلیف زمین میں ان لوگوں کو اللہ تعالی خلیفہ بنا ہیں زمین میں جانشینی اگر کسی آدمی کی خواہش ہے بلکہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زمین میں جانشینی ہو ایمان آدمی کا پختہ ہونا چاہیے اس چیز کو آپ صاحب کرام اور اللہ اللہ عنمجمین سے جوڑ کر کے دیکھیں ایمان پختہ تھا ایمان پختہ تھا اعمال تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے محض پچاس سالوں کے اندر محض پچاس سالوں کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی ان اللہ تعالیٰ زبان اللہ فراعت و مشار کہا مغربہ ان امت سیب لوگ ملکی علی منہ اللہ کے رسول حسم شاہ فرایا تھا اللہ تعالی نے زمین مجھ کو سمیٹ کر کے دکھا دی زمین مجھ کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی میں نے زمین کے مشرق دیکھے میں نے زمین کے مغرب دیکھے اور عن قریب میری امت کا اقتدار اور میری امت کی حکومت وہاں وہاں تک پہنچے گی جتنی زمین اللہ تعالی نے اس کو دکھائی دی سمیت کر کے اور اپ دیکھیں 50 سال کے اندر بہس 50 سال کے اندر اس امت نے اس امت نے تقریبا عادی دنیا سے زائد پر حکومت کی ہے نتیجہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیوں ایمان ایمان اور اعمال صالحات نیک کے پاس ہو اور اگر کوئی آدمی لوگوں کو اس حساب سے جمع کرنے کی کوشش کرے لوگوں کو اس بات پر آدمی جمع کرنے کی کوشش کرے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں ہم جمع ہو جاتے ہیں خلافت ہم قائم کرتے ہیں یہ قائم کرتے ہیں یہ انبیاء کا طریقہ نہیں یہ انبیاء کا طریقہ نہیں یہ لا علمی ہے لہذا زمین میں جانشینی کا ایک سبب آدمی کی توحید ہے توہید آدمی کی پختہ ہوگی زمین میں اللہ تعالیٰ جانشینی عطا فرماتے بلکہ اللہ عالبانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت قائم کرے اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت دے تو پہلے آدمی دل سے اسلام کو قبول کرے ایک آدمی اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اسلام کو غلبہ دے وہ پہلے آدمی اپنے دل سے اسلام کو قبول کریں عقائد آدمی کے پختہ ہو عقائد میں پختگی ہو امت کا حال آپ دیکھیں اکثریت امت کی امت کی اکثریت مزار پر خبر پستی میں پڑی ہوگی لہٰذا توحید آدمی کی پختہ ہوگی ایک فضیرت آدمی کو یہ حاصل ہوتی ہے یہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں جانشینی آدمی کو ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ودایت کا ایک ذریعہ توحید ہے اللہ ولی اللہدین امن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں ایک آدمی رزق میں کشادگی چاہتا ہے آدمی کو ایمان والا اور توحید والا ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاداتے ہیں پلین امن و عامد صالحات لہم مغفرت تم ورز کریم جو لوگ ایمان لائیں توحید جن کی پختہ ہوگی اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں گے لہم مغ فرا ایسے کے لیے مغفرت ہے ورز اور اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بڑا عمدہ کو دیتے توحید کے حوالے سے بنیادی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی بہت ساری چیزیں باقی ہیں لیکن کتاب جب شروع ہوگی تو تفصیل وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ توحید خالص پر ہم سب کا خاتمہ کریں اقول قول هذا استفر الله